جی آج ان شاء اللہ جو ٹاپک ہے ابھی کل تو دو مقالے تو ہم نے پیش کیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن سائنس اور سیدی اعلی حضرت اور اس پر بڑا تحقیقی مقالہ ہے یہ تو انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اس کو توجہ سے سماعت فرمالیں تو ہم پھر اعلی حضرت کے موضوع پر ایک تحقیقی مقالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے دل میں اللہ کے ولی کی محبت کو پیدا فرمائیں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 الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدين الجود والكرمي وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي یا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن سائنس اور سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحقیقی مقالہ اس نیت کے ساتھ پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں کہ مجدد دی دین و ملت سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور اللہ کے ایک ولی کامل کی چاہت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ پیدا ہو اور اللہ تمارک وط ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کیونکہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں وہاں نازل فرماتا ہے قرآن مجید مکمل جامع کتاب ہے جو اول سے آخر تک تمام حقائق و معارف اور جملہ علوم و فنون کا خزینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے نز عَلَيْكَ علیک البیان الک ال اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورا یوسف میں کہ ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور سورہ انعام میں فرمایا ماں فر فِي الْكِتَابِ فل کتابی اور ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا تو قرآن مجید کتاب اللہ ہے جو حضرت انسان کی ہدایت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس لیے ضروری ہے کہ اس آسمانی کتاب میں ہر اس شے کا ذکر ہو جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ قرآن مجید اپنی جامعیت کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ سورہ انعام کی آئے نمبر انسٹھ ہے فرمایا اور کوئی دانا نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو تو اس کائنات ارض و سما میں جو کچھ ہے وہ شہ یا تو خشک ہے یا تر ہے تیسری کوئی حالت نہیں بحر و بر شرد زمین و آسمان جما دات و نباتات جن و انس حیوانات الغرض, <الغرض> عالم اسفل اور عالم بالا کی کوئی بھی شے یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی یہاں قرآن نے در حقیقت ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا بیان کر دیا ہے کہ ہر شے کا علم اور اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سناچہ علامہ ابن برہان الدین قرآن مجید کی اس جامعیت کا ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں ابقام میں کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو تو قرآن میں اکثر اشیاء کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے یا کم از کم اشارتاً اس کا بیان ضرور ہے لیکن ہر کوئی شخص قرآن سے وہ تفصیل اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو یہ نور بصیرت عطا فرما دے اور حجابات اٹھا دے تو وہ شخص قرآن سے ہر علم و فن کی تفصیل معلوم کر سکتا ہے اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی الشافعی عی اللہ تعالی لے ارشاد فرماتے ہیں اطقان میں کہ کائر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استخراجمبات آپ قرآن سے نہ کر سکیں لیکن جس کو اللہ تعالی خصوصی فہم علم دلی سے بہرا ور فرما دے تو ایسی ہی ہستیوں میں سے ایک ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فضی اللہ تعالی عنہما ہیں جن کا قرآن فہمی کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا ہوں اللہ اکبر اور امام المذہب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی نسبت اپنی قرآن فہمی کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت چاہو مجھ سے پوچھ لو میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا اور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو شخص جامع علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے کیونکہ قرآن میں اول سے آخر تک تمام علوم و فنون کا ذکر موجود ہے تو قرآن کی تعلیمات کو جنہوں نے سینے سے لگایا برابر غور و فکر کیا انہوں نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کا حل قرآن سے حاصل کر لیا ہر دور کے نئے نئے مسائل کو قرآن سے سمجھ لیا اور قرآن ہی کی تعلیمات کی روشنی میں نئی نئی ایجادات کی اور زمانے میں ایک انقلاب برپا کیا جس نے مزید ترقی کی راہ ہموار کی مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے سنہری نقوش آج بھی تاریخ میں سبد ہیں کیونکہ جب تک آیات قرآنی پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہا مسلمان پوری دنیا میں سرخ رو رہے لیکن جب مسلمانوں نے قرآن کو سینے سے نکال کر الماریوں کی زینت بنا دیا تو ترقیوں سے محروم ہو کر زلیل و خوار ہو گئے قرآن مجید جو بر حقیقت ہر دور کے لحاظ سے ایک مکمل اور جامع کتاب ہے مگر اس وقت جب ہم آیات ربانی پر تفکر و تدبر کریں افسوس اب تو ہم تلاوت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں صرف ای سال ثواب کے لیے تلاوت کر لی جاتی ہے وہ بھی کبھی کبھار انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بعض جگہ اس تلاوت سے بھی روکا جاتا ہے کہ مرنے والے کو کیا فائدہ ایسے بھی فرقے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو تدبر اور تفکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ فعود کی آیت نمبر 29 ہے کہ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں ایک اور مقام پر اس طرح قرآن متوجہ فرماتا ہے سورہ راگ کی آیت نمبر بے شک اس میں نشانیاں ہیں دیہان کرنے والوں کو اور دوسرے مقام پر غور و فکر کرنا افالیت سورہ نساء میں ہے تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اللہ اکبر کبیرا تو اللہ کا پاک کلام قرآن مجید جامع فنون کتاب پر جب مسلمانوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تو اس ترقی کے دور میں جہاں ہزاروں کیا لاکھوں غیر مسلم سائنسدان کائنات کے چپے چپے پر غور و فکر کے عمل میں مصروف ہیں ان میں مسلمان سائنسدانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف چند مذہبی مسئلے مسائل کی کتاب سمجھ لیا ہے اور آج کے دور کے ہر مسئلے کا حل مغربی دنیا میں تراش کرتے ہیں دوسری جانب ہم نے اپنے اسلاب کے کارناموں کو بلا دیا آج ہمارے بچے یہ جانتے ہی نہیں کہ چند صدیوں قبل دنیا بھر میں تمام ترقیوں کا محور مسلمان سائنس دان ہوا کرتے تھے آج کی مغربی یا غیر مسلم دنیا اپنی ترقی پر جو نازا ہے وہ دراصل مسلمان سائنسدانوں کی مسلسل محنت اور کاوشوں کی مرہون منت ہے افسوس کہ آج ہم ان مسلمان سائنسدانوں کے نام سے بھی آشنا نہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ماحول میں کسی بھی سطح پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اگر کیا بھی جاتا ہے تو اتنا مختصر اور غیر معیاری کے کہ بچے کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں کاش مسلم ممالک میں مسلمان سائنس دانوں کا تفصیلی تعارف پیش کیا جائے اور ان کے علمی فکری کارناموں سے روشناک کرایا جائے قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ غیر مسلم اسکالر اس کو جامع العلوم سمجھتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں ایک دو نہیں سینکڑوں مستشرقین قرآن مجید میں غور و فکر کے بعد ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئے تو کیا وجہ ہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس پر غور و فکر نہ کریں مورس بوکائے جن کا تعلق فران سے ہے بعد میں ایمان بھی لے آئے وہ اپنی کتاب بائبل قرآن اور سائنس میں قرآن کی عظمت خاص کر سائنسی علوم کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلے پہل قرآن وحی و تنزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیتاً معروضی تھا پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس قدر مطابقت ہے تراجم سے مجھے پتا چلا کہ قرآن ہر طرح کی قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے لیکن اس مطالعے سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئی جب میں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میرے تھی قرآن میں ایک پرس گیری کی جا سکے موریس بوقائے لکھتا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق اسلام کے نقطۂ نظر سے مذہب اور سائنس کی حیثیت ہمیشہ دو جڑواں بہنوں کی سی رہی ہے شروع ہی سے اسلام نے لوگوں کو حصول علم کی ترغیب دی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اسلامی تمدن کے دور عروج میں سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی جس سے نشاط السانیہ کے پیدا کیا قدیم زمانے میں لفظ سائنس یا سائنسدان کی اصطلاح مستعمل نہ تھی مگر ایک عالم فاضل جو تمام علوم و فنون میں کامل مہارت رکھتا ہو وہ حکیم کہلاتا اور یہ خطاب صاحب علم و فضل کے لیے خاص تھا اس دور میں حکیم کے لیے لازم تھا کہ وہ مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ علم حیت نجوم کیمیا ابدان وغیرہ سے متعلق جملہ تشریحات کا نہ صرف واقف کار ہو بلکہ تمام علوم و فنون میں کمال رکھتا ہو مسلمان سائنسدانوں نے علوم و فنون کی تمام ہم شاخوں بالخصوص علم ریاضی حکیمیاں فلکیات نجوم طب نباتیات حیوانیات نفسیات اخلاقیات حیاتیات پر علم کا ایک بہت بڑا خزانہ یادگار چھوڑا ہے مسلمان سائنس دانوں کے حالات و افکار کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عموماً تمام ہی سائنس دان بینی علوم کے فارغ التحصیل ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مسئلے پر غور و فکر کرتے سب سے قبل وہ قرآن سے راہ حاصل کرتے اور منقولات و معقولات دونوں کو قرآن سے استمباد کرتے تو حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو مغربی دنیا ایک عظیم فلسفی تسلیم کرتی ہے اور جن کی متعدد کتب و رسائل مغربی زمانوں میں منتقل ہو چکے ہیں ان سے ایک دفعہ ایک غیر مسلم سائنسدان نے سوال کیا کہ اجرام فلکی یعنی چاند سورج اور دیگر سیارے فضا میں جو حرکت کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہے ایک سیدھی دوسری معقوس اور آنے مجید میں ایک سمت میں حرکت کا ذکر تو موجود ہے لیکن دوسری سمت کا ذکر موجود نہیں اور آپ کا قرآن دعوی کرتا ہے کہ ہر شے کا علم اس قرآن میں موجود ہے آپ بتائیے کہ دوسری سمت کی حرکت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے تو جب یہ سوال امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے ہوا تو اس غیر مسلم سے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا کہ تو نے پہلی حرکت کا ذکر قرآن کی کس آیت سے لیا ہے جواب نے اس نے سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس کی تلاوت کی فی فلکی یس باہون تو امام غزالی علیہ رحمان نے فرمایا اسی آیت شریفہ میں دوسری حرکت معکوز کا بھی ذکر ہے اسی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت شریفہ کا بھی دوسری حرکت کا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے اب آپ ذرا غور فرمائے آج نمبر چالیس وہ کل فی فلا کی یس بخون کا تلفظ یہ ہے وہ کل فی فلا کی یس اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے یعنی حرکت کر رہا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی آیت شریفہ میں دوسری حرکت معکوس کا بھی ذکر ہے وہ اس طرح کہ کلن فی فلک یس کہ الفاظ الٹی جانب یعنی بائیں جانب سے پڑھے جائیں یعنی فلوکن کی کاف شروع کر کے کل کی کاف تک پڑھا جائے تو پھر بھی کلو پھر بھی کلن فی لیکن بھی دائزار تسارگان کی سید حرکت کا ذکر ہے اور حرکت معقوس کا ذکر ہے اللہ اکبر تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جانب جید عالم دین تھے تو دوسری طرف اس زمانے کے سائنسی علوم پر بھی بھرپور دسترف رکھتے تھے امام محمد غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ سینکڑوں کیا ہزاروں نام تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے علوم نقلیہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ جب علوم عقلیہ پر توجہ دی تو اس میں بھی زبردست طرف حاصل کی یہاں چند سائنسدانوں کا مختصر تعارف کراتا چلوں جن کا ان کے زمانے میں توتی بولتا تھا اور جنہوں نے علوم عقلیہ کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا اور اپنا نام دنیا کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں سبد کرا گئے مثلا ابو اسحاق ابراہیم بن جندب یہ دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کے موجد ہیں انہوں نے دوربین کو ایجاد کیا اور سات سو چھتر عیسوی کے ہیں میں سر میں عیسوی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں اور پھر جا بن حیان آٹھ سو سترہ عیسوی میں مطلب یہ پیدا ہوئے علم کیمیا کا بانی ہے اور بے شمار کیمیائی مرکبات کا یہ موجد ہے عبد المالک اسمعی آٹھ سو اکتیس عیسوی علم حیوان حیوانیات اور نباتیات پر لکھی جانے والی سب سے پہلی پانچ کتابوں کا یہ مصنف ہے حکیم یاہ منصور آٹھ سو بتیس عیسوی دنیا کی پہلی رسدگاہ آبزرویٹری کا صدر اور ان کا موجد ہے محمد بن موسا خوار زمی آٹھ سو پچاس عیسوی الجبر کا موجد الجبر و مقابلہ اور علم الحساب کا مصنف احمد بن موسیٰ شاکر آٹھ سو پت... اٹھاون عیسوی یہ دنیا کا پہلا میکینیکل انجینئر ہے اور علم میکانیت پر پہلی کتاب کا مصنف بھی ہے ابو عباس احمد محمد کثیر آٹھ سو اکسٹھ عیسوی زمین کا صحیح محیط معلوم کرنے والا پہلا سائنسدان ہے یہ پہلا سائنسدان ابو یوسف یا بن اسحاق کندی آٹھ سو تہتر عیسوی مسلمانوں کا پہلا فلسفی جس نے مغرب کو حیرت زدہ کر دیا ابو بکر محمد زکری رازی نو سو بتیس عیسوی یہ طبی امداد میزان طبعی الکحل کا دریافت کرنے والا طب کا امام ہے حکیم ابو نصر محمد بن فارابی یہ نو سو اکسٹھ عیسوی میں تھے علم خلوان کا بانی اور علم نفسیات کے عظیم ماہر گزرے ہیں ابو علی حسن ابن الحسن یہ ایک سو عیسوی میں علم نور ان یعنی لائٹ علم نور کا عظیم ماہر ان اطاف نور کے نظریے کا ماہر اور آنکھ کی پتلی کا محقق اور کیمرے کا موجود حقیقی احمد بن محمد علی مسکویا ایک ہزار بتیس عیسوی یہ نباتیات میں زندگی حیوانات میں قوت حص اور دماغی ارتقاء کی دریافت کرنے والا اور علم سماجیات نفسیات اور اخلاق عظیم محقق شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا ایک ہزار انتالیس عیسوی یعنی فزکس اور علم المراث اور علم کے فنون کا باغ کمال اور جامع شخصیت اور دانوں میں سب سے زیادہ کتابوں کا مصنف ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی ایک ہزار انچاس عیسوی پہلا عظیم جغرافیہ دان ماہر آثار قدیمہ و ارضیات برے صغیر کا پہلا مرق اور سیاہ دھاتوں کی کثافت اضافی معلوم کرنے والا پہلا سائنسدان اور امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک ہزار ایک سو گیارہ عیسوی ایک ہزار ایک سو گیارہ عیسوی علم دین کا مجدد اور جدید فلسفہ اخلاق کا بانی علم نفسیات اور فلسفے کا عظیم محقق تو یہ ہم نے آپ کے سامنے تقریباً پندرہ سائنسدانوں کے نام لیے ہیں اور ان میں محققین بھی ہیں مسلمانوں میں جو کہ بہت عالی شان گزرے ہیں جنہوں نے کئی کئی ایجادیں بھی کی اور جن کی ایجادوں سے جو ہے وہ الحمدللہ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں سے ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ان چند مسلمان سائنسدانوں کے تعارف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سنہری تاریخ سے واقف ہو سکیں کہ وہ کتنی تھی. اللہ اللہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار،, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ مگر وہ علم کے موتیب کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اللہ اکبر ہمارے مسلمان سائنس دانوں نے علوم و فنون کی ہر شاخ پر تحقیق و تجسس کیا اور ہر فن پر علمی آثار چھوڑے سینکڑوں کتابوں کے مغربی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور بہت سی کتابیں آج بھی تدریس میں شامل ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اس کا کچھ علم نہیں ہر صدی نے عظیم مسلمان سائنس دانوں کو جنم دیا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے علمی بساط کے مطابق علوم و فنون کا عظیم ماہر بنا چند کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا اور ہزاروں مسلمان سائنسدان تاریخ کی کتابوں کی زینت ہیں بر صغیر میں البیرونی جیسے عظیم سائنسدان کے صدیوں بعد بریلی کی سرزمین میں عظیم مدبر مفکر فقیر اور سائنسدان بارہ سو بہتر ہجری اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں پیدا ہوا جن کا نام حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور مسلمان ان کو اعلی حضرت امام اہل سنت یا فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کو علوم اقلیہ و نقلیا جدیدہ و قدیمہ کے تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل تھی آپ نے تمام ہی فنون پر نگار یادگار چھوڑی ہیں ان علم و فنون کی تعداد آپ نے پچپن کے قریب خود بتائی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ تقریباً ستر کے آس پاس علوم و فنون پر آپ کو کامل دسترف حاصل تھی ان میں کئی علم و فن ایسے ہیں جن کو مختلف ماہرین سے سیکھا لیکن کئی فنون ایسے بھی ہیں جو صرف علم اپائی کہے جا سکتے ہیں کسی سے نہیں سیکھا اور ان میں بھی کئی ایک کے خود موجد ہیں خود ایجاد کرنے والے ہیں علم کو خود ایجاد کرنے والے ہیں علوم و فنون جو محض توحفی کے الہی سے اعلی حضرت کو حاصل ہوئے آپ نے خود ان کی نشاندہی فرمائی ہے علم تقسیم حیت حساب ہنسا سیما تیقی جبر مقابلہ حساب سینی علم توقید وی جدیدہ مربعات جفر فلسفہ قدیمہ جدیدہ علم ظاہرچہ وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے جدیدہ کی یہ فہرست جو خود مصنف میں پیش کی اور بعد کے معذین نے اسی کو اپنی کتابوں میں شامل رکھا بہت کم ہے کیونکہ اول تو ایک ہزار سے زیادہ لکھی گئی کتابوں میں اکثر غیر متبوع ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں ان پر جدید علوم کی روشنی میں نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے الحمدللہ للہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و فنون کی تعداد ستر تک جا پہنچتی ہے علم طبیعیات یعنی جس کو فزکس کہا جاتا ہے علم حیوانات زولوجی علم حجریات علم کیمیا کیمسٹری علم طب میڈیسن علم ادویہ فارمیسی علم معاشیات اکنامکس علم اقتصادیات فائنانس علم تجارت کامرس علم شماریات اسٹیٹسٹک علم اردیات جیولوجی علم جغرافیہ علم سیاستیات علم بین الاقوامی امور انٹرنیشنل ریلیشن علم مدنیات علم اخلاقیات اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے علوم امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کی کتابوں کے نام بھی اگر کسی کو معلوم ہو اور وہ ان کو یہ جاننا چاہے کہ یہ کس موضوع پر ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے میرے پاس ایک شہری سبھی بھی موجود ہے کہ جس میں ایک سو سات کتابوں کے نام میرے پاس موجود ہیں اور جن جن علوم پر وہ لکھی گئی ہیں وہ بھی معلوم ہیں اللہ اکبر لیکن اب اگر میں ان ایک سو دس گیارہ کتابوں کے نام لوں ہر ایک کا موضوع بھی بتاؤں تو ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسی خوشی والی بات آ گئی ورنہ یہ علم کے موتی ہیں اللہ تعالی نے اپنے ولی کامل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ شان عطا فرمائی کے دینی دنیاوی علوم کا جو ہے وہ منبع ان کو بنایا ہے سیدی اعلی حضرت نے منقولات کے بیش بہا خزانے کے ساتھ معقولات میں بھی ایک قیمتی سرمایہ عربی فارسی اردو تینوں زبانوں میں یادگار چھوڑا ہے علوم اخلیہ میں جو اہم یادگاریں چھوڑی ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے اور اعلی حضرت کا سب سے قیمتی شاہکار قرآن مجید کا اردو زبان میں سلیس ترجمہ بعنوان قنز ایمان فی ترجمہ قرآن جو آپ نے انیس سو گیارہ عیسوی میں مکمل کیا یہ ترجمہ جہاں ایک طرف فنی اعتبار سے مستند ترین ترجمہ ہے تو دوسری طرف مکمل سائنٹیفک ترجمان ہے دوسرا اہم ترین شاہکار فتح رضویہ ہے جو بارہ زخی مجلدات پر مشتمل ہے ہر جلد جہادی سائز پر مشتمل ہے کی خزانہ ہے لیکن یہ منقولات کے ساتھ ساتھ معقولات کے تمام علوم و فنون کا احاطہ کرتا ہے مثلا ریاضی و جغرافیہ جیسے علوم سے مسائل شرعیہ کا استخراج مسافت قصر کا تعین علم توقید جغرافیہ اردیات کی روشنی میں وغیرہ وغیرہ اوقات سوم و سلاد علم حیت توقید کے قواعد کی روشنی میں بینکاری اقتصادیات معاشیات کی روشنی میں شرعی توجیحات علم زی ریاضی فلکیات کی مدد سے روت ہلال کے مسائل کا حل وغیرہ وغیرہ وغیرہ فتح رضویہ جلد اول اگر کے صرف کتابیں طہارت پر مشتمل ہے لیکن ضمنی مسائل کے اندر انہوں نے کی تشریحات میں مکمل دسترف کا ثبوت دیا ہے آپ حیران ہوں گے جو مجھے توجہ سے ذرا سن رہے ہیں میں کامل توجہ اس نقطے پر ہوں گا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے علم کی اگر آپ نے ایک جھلک دیکھنی ہے کہ فتح رضویہ شریف کی جو پہلی جلد ہے فتوا رضویہ شریف پہلی جلد ہے جو کتاب و پر مشتمل ہے اس میں کیا کیا موضوعات ہیں جو کہ بڑے تحقیقی ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اسی پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ پانی میں رنگ ہے یا نہیں پانی کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے کیا وجہ ہے کہ موتی شیشہ بلور پسینے سے خوب سفید ہو جاتے ہیں رنگین پیشاب کا جاگ سفید کیوں ہوتا ہے آئینے میں درز بڑھ جائے تو وہاں سفیدی کیوں معلوم ہوتی ہے آئینے میں اپنی صورت اور چیزیں کس طرح نظر آتی ہیں آئینے میں دہنی جانب بائیں اور بائیں جانب دہنی کیوں نظر آتی ہے برف کے سفید نظر آنے کا سبب کیا ہے شوائیں جتنے زاویے پر جاتی ہیں اتنے ہی پر پلٹتی ہیں وجہ کیا ہے رنگتیں تاریخی میں موجود رہتی ہیں یا نہیں پتھر کس طرح بنتا ہے اور پتھروں کی مختلف اقسام کیا ہے تارا آگ پر کیوں نہیں ٹہرتا مادنیات میں چار قسمیں ناقص ترکیب ہیں چاروں انصروں میں ایک دوسرے سے تبدیلی کی بارہ صورتیں اجزائے عرضیہ بلا واسطہ بھی آگ ہو جاتے ہیں کان کی ہر چیز گندک و پارے کی اولاد ہے گندک نر ہے یا مادہ ہے قطر و محیط کی کیا نسبت ہے دائرے کے قطر و محیط و مساحت سے جو اس چیز معلوم ہوتی ہے وہ معلوم کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور مٹی کی اقسام اور ان کی درجہ بندی بھی بیان فرمائی ہے اللہ اکبر یہ میں نے آپ کے سامنے انیس بیس نکات صرف ایک منٹ میں بیان کر دیے ہیں ورنہ سینکڑوں چیزیں سینکڑوں چیزیں آپ کو اللہ حضرت کے فتووں میں نظر آئیں گی ایسی ایسی ایسے ایسے نکات پر اعلیٰ حضرت نے تحقیقات فرمائی ہے سائنسی اعتبار سے بھی طبی اعتبار سے بھی مختلف علوم کے اعتبار سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا مرد قلمدر ہے اللہ نے کیا شان ان کو عطا فرمائی ہے فتح رضویہ شریف کی تمام مجلدات میں سائنسی موضوعات پر رسائل و تحریر ملتی ہے فتح رضویہ کی جلد ساتویں جلد ہفتم کا مطالعہ کیجیے تو ایک سادیات معاشیات لین دین کے تمام مسائل سمیٹے ہوئے ہیں اگر تحقیق کی رائے اسلامی نظام مالیات کی یہ نادر کتاب ہے جو ہر جگہ مسلمان معاشرے کے لیے ضروری ہے سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو سائنسی علوم پر بھی اتنی ہی دسترس حاصل تھی جتنی دینی علوم پر آپ کے سامنے دینی سائنسی منقولات یا معقولات کا کوئی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ ہوتا آپ فل فور اور فل بدی اس کو جواب تحریر فرما دیتے یا زبانی بتا دیتے اور خوبی یہ ہوتی کہ کتابوں کی مدد کے بغیر اس مسئلے کا حل فرما دیتے میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کو دوسرے حج کے موقع پر تیرہ سو تیس ہجری میں علماء حرمین شریفین نے دو اہم مسئلوں کے سلسلے میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے استفادہ لیا استفار کیا ایک کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے عطائی علم الغیب سے تھا اور دوسرے کا تعلق کاغذ کے نوٹ کا مسئلہ تھا جو اقتصادیات اور معاشیات سے متعلق تھا اعلی حضرت نے استفتاح کے جواب میں مسئلہ علم الغیب پر عربی زبان میں صرف آٹھ سے دس گھنٹوں میں دو نشست کے اندر بخار کے عالم میں بیماری کے عالم میں بغیر کسی کتاب بغیر کسی کتاب سے کی مدد کے دو سو چالیس صفحات پر مشتمل ایک مدلل جوابان الدولت المکیہ بل مادت الغبیہ اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو املا کروا دی آٹھ سے دس گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اور دوسری کتاب نوٹ کے مسئلے پر کہ کاغذ کے نوٹ چاہ خرید و پرو جائز ہے یا نہیں کاغذ کے نوٹ کے مسئلے پر عربی زبان میں چند گھنٹوں میں بغیر کتب کی مدد کے کفل الفقی الفاح الاحکام کرتاف دراہم جیسی ممتاز کتاب تصنیف فرمائی جو بلا سود بینکاری کے شرعی طریقہ کار پر منفرد کتاب ہے اور موجودہ بینکاری اور اقتصادی مسائل کی اہم ضرورت بھی ہے اس طرح مسائل جدیدہ کے موضوع پر سینکڑوں کتب پر رسائل تصنیف فرمائے اور دوران تصنیف آپ کم ہی کتابوں سے استفادہ کرتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی ایک کتاب نظر سے گزر جاتی وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتی جس طرح آج کمپیوٹر پوری کتاب کو محفوظ کر لیتا ہے جس اولاد یا معقولات کا در پیش آتا اعلی حضرت کا ذہن اس مسئلے کو اسی لمحے حل کر دیتا جس طرح بٹن دباتے ہی کمپیوٹر ریزلٹ دے دیتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی بے پناہ ذہانت و فتحت کی بھی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں سان فرانسسکو امریکہ کے ایک حیدان پروفیسر البرٹ ایف پوٹا نے ایک دفعہ یہ پیشن گوئی کی کہ سترہ دسمبر انیس سو انیس کو سورج کے سامنے بیک وقت کئی ستاروں کے اجتماع اور ان کی مجموعی کشش کے نتیجے میں بڑے بڑے گھر پڑیں گے جس سے امریکہ میں خصوصاً اور دنیا میں عموماً زبردست تباہی مچے گی یعنی قیامت آ جائے گی اور یہ پیشن گوئی بھارتی اخبار ایکسپریس بانکی پور پٹنہ کے اٹھائیس اکتوبر اه, انیس سو, اه, اکانوے کے شمارے میں شائع ہوئی یہ انیس سو انیس کی پیشن گوئی تھی سترہ آ جا جائے گی تباہی ہوگی بہت زیادہ اور یہ فرانسسکو کا یہ سائنسدان تھا پروفیسر البرٹ ایس پوٹا دنیا میں جب اس کی پیشن گوئی آئی دنیا سہم گئی اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب علامہ ظفر الدین بہاری جو کہ آپ کے خلیفہ ہیں اس پیشن گوئی پر استفسار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فل بدی اس کو لغم قرار دے دیا اور اس امریکی حجت دام کے رد میں ایک سائنٹیفک رسالہ اردو زبان میں با انوان معین مبین بحر رد و شمس سکون و زمین تیرہ سو ہجری میں مکمل کیا جو لاہور سے مجلس رضا نے تباہ کروایا تھا اور اس کا انگریزی ترجمہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی سے انیس سو نواسی میں شایا ہوا تھا اس رسالے کے علاوہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے آئنسٹائن اور آئزک نیوٹن کے خیالات کا تعاقب کرتے ہوئے تین مزید سائنسی رسالے تحریر فرمائے اس میں فوج زمین در رد حرکت و زمین یہ انیس سو نواسی عیسوی میں بریلی سے شاعری ہوا اور پھر نزول آیات قرآن سکون زمین و آسمان یہ لاہور سے شبہ حضرت رحمت اللہ نے یہ رسائل لکھ کر علم حیت کے میدان میں تہلکا مچا دیا کیونکہ اعلی حضرت نے نیوٹن آئنسٹائن اور البرٹ ایس پولٹا کے پیش کیے ہوئے ان کے بنیادی قانون کا رد فرما دیا اور قرآن سے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے سارے زمین کے گرد گردش میں مصروف ہیں حضرت نے رد میں ایک دن میں سے پندرہ دلیلیں سابقہ کتابوں کی ہیں اور نوے دلائل اعلی حضرت نے خود تنہا جو ہے وہ بیان کیے ہیں اللہ اکبر نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات سے تمام دنیا واقع ہے کہ مسلمان آباد اور تنقیدات کا مطالعہ کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کیونکہ اول تو آپ ان کے معاصرین میں ہیں انعلا حضرت دوائم آپ بات دلائل سے کرتے ہیں جو عین سائنسی ہوتے ہیں آپ کی کتاب رد حرکت زمین کا جب پروفیسر ڈاکٹر عبد اسلام جس کو نوبل انعام بھی ملا انعام یافتہ ہے یہ اس نے مطالعہ کیا اور اپنے خیال کا اظہار ایک مکتوب میں کیا جو ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کے نام لکھا تھا لکھتے ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا امام احمد رضا نے اپنے دلائل میں جو ہے سائنسی پہلو مد نظر رکھا اور اعلی حضرت کے فلسفہ رد حرکت زمین کے سلسلے میں پروفیسر ابرار حسین ڈاکٹر یہ پروفیسر ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ضرب در اصل نیوٹن کے نظریے اعلی حضرت کی تحریر کو سرسری نظر سے دیکھ کر رد کر دینا میرے خیال میں غیر سائنسی فیل ہے خصوصاً اس صورت میں جب نظریات آج بھی رکھتے ہیں تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حیت طبی فلکیات کے ساتھ ہی ساتھ علم ریاضی ہندساں کے بے تاج بادشاہ بھی ہیں علوم ریاضی پر بے شمار رفائل تسنیم فرمائے ہیں اور بہت سی کتابوں پر حواشی بھی لکھے ہیں اور مختلف موقعوں پر حیرت انگیز جواب بھی دیے ہیں مثلا انیس سو گیارہ میں بردر صغیر پاکو ہند کے ماہر ریاضی دان اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق شیخ الجامع پروفیسر ڈاکٹر سرزیاء الدین نے علم المربعات سے متعلق ایک سوال اخبار دبدبا سکندری رامپور میں شائع کروایا کہ کوئی بھی ریاضی دان اس کا جواب دے دے جنہیں اخبار میں ایک سوال لکھا ان کو اس سوال کا جواب چاہیے تھا حالانکہ خود بہت بڑے علم ریاضی کے پروفیسر تھے لیکن اس سوال کا جواب انہیں کہیں سے نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اس سوال کو اخبار میں جس کا میں نے مکمل حوالہ آپ کو دیا ہے اس میں شائع کروا دیا کہ کوئی اس کا جواب دے دے جب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے نہ صرف جواب شائع کروایا بلکہ اپنی طرف سے ایک سوال اس کے جواب کے ساتھ پیش کر دیا اعلی حضرت کے سوال کا جواب بھی سر ضیاء الدین نے اخبار میں شائع کروایا تو اعلی حضرت نے ڈاکٹر ضیاء الدین کے جواب کی تغلید فرما کر ڈاکٹر کو حیرت میں ڈال دیا کہ ایک عالم دین دینی اور تدریسی زندگی بسر کرنے والا اتنا بڑا ریاضی دامی بھی ہے اللہ اکبر کیونکہ اعلی حضرت کا جو سوال تھا سر ضیاء الدین اس کا جواب نہیں دے سکے تھے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی اعلی حضرت نے فرما دی تھی اور جو, جو سوال انہوں نے اخبار میں شائع کیا تھا اس کا جواب اعلی حضرت نے دے دیا تھا اللہ اکبر کبیرا ڈاکٹر سرضیاء الدین کو ایک مرتبہ پھر ریاضی کے مسئلے میں دشواری ہوئی یہ دوسرا واقعہ ہے ایک واقعہ تو بیان میں نے کر دیا یہ دوسرا واقعہ ہے ایک مرتبہ پھر سرضیاءدین کو جو ہے وہ ریاضی کے ایک مسئلے پر میتھس کے ایک مسئلے پر دشواری پیش آئی اور اس کے حل کے لیے انہیں وہاں کسی سے مدد نہیں مل رہی تھی اور وہ صرف اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہ رہے تھے لیکن پروفیسر علامہ سید سلیمان بہاری علیہ رحمان یہ سستی تھے اور اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سر ضیاء الدین جو ہیں وہ جرمنی جا رہے ہیں ریاضی کے ایک مسئلے کے لیے تو انہوں نے ان سے کہا سر ضیاء الدین سے کہ آئیے حضرت میں آپ کو مجدد وقت سے ملاتا ہوں اعلیٰ حضرت سے ملاتا ہوں جرمنی تو آپ جائیں گے اتنا خرچہ بھی کریں گے اتنے دن بھی لگ جائیں گے آئیے میرے ساتھ بریلی چلیں آپ کے سوال کا جواب وہاں مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب سر ضیاء الدین نے اپنا لا یون کا سوال اعلی حضرت کے سامنے زبانی پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے فورن زبانی اس کا حل بتا دیا اللہ اکبر کبیرہ فل بدی جواب ارشاد فرما دیا اور سرضیاء الدین نے اپنے تاثرات میں بعد میں فرمایا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل تھا اعلی حضرت نے ایسا فل بدی جواب دیا گویا اس مسئلے پر یہ عرصے سے ریسرچ کر رہے ہوں اب ہندوستان میں ان کا جاننے والا کوئی نہیں اللہ اللہ اللہ اسی طرح اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے علم میں یاد کے موضوع پر یہ آوازوں سے متعلق ریز سے متعلق لہروں سے متعلق ایک رسالہ جو ہے وہ بھی تیرہ سو چھبیس ہجری میں قلم بند فرمایا اگرچہ اس کا موضوع بھی فک ہی ہے مگر حقیقت میں سائنسی ہے اور آوازوں کی لہروں سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی علم حیت طبیعت پر کئی رسائل فتح رضویہ کی زینت بنے علم حییت کے ساتھ ساتھ علم نجوم توقید تقسیر پر کمال حد ایجاد کے درجے پر تھا چنانچہ ظفر الدین بہاری علیہ رحما حیات اعلی حضرت میں رقم طراز ہیں کہ حیت و نجوم میں کمال کے ساتھ علم توقید میں کمال حد ایجاد کے درجے پر تھا یعنی اگر انہیں فن کا موجد کہا جائے تو بے جانا ہوگا میرے پیارے بھائیو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے علوم اقلی کے حوالے سے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کی ندرت یہ ہے کہ پہلے حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں پھر قرآن مجید کے حوالے دیتے ہیں اس کے بعد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں پھر اقوال سلف صالحین سے دلائل مضبوط کرتے ہیں ان تمام دلائل کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب نو کرتے ہیں اور آخر میں اپنے قول پیش فرماتے ہیں گویا سائنسی رسالہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قرآن مجید و احدیث پر آپ کی بڑی گہری اور وفی نظر تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن اور سائنس کو کبھی علیحدہ نہ کیا اور ہر سائنسی موضوع پر لکھ کر یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی ہی میں تمام تعلیم موجود ہے اسی وجہ سے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا انداز فکر منطقی ہوتے ہوئے بھی مذہبی تھا وہ کسی علم و فن کو مذہب سے علیحدہ تصور نہ فرماتے اس کا بعین ثبوت یہ ہے کہ پروفیسر حاکم علی خان جو اسلامیہ کالج لاہور میں ریاضی کے استاد تھے اور اپنے فن میں یگانہ روزگار تھے انہوں نے اعلی حضرت سے نظریہ حرکت زمین کے متعلق استفار کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں اعلی حضرت کو لکھا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ اللہ سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پائیں گے اعلی حضرت نے اس کا جو جواب قلم بند کیا وہ مسلمان سائنس دانوں کے لیے قابل توجہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات و دور اذکار کر کے سائنس کے مطابق کر دیا جائے یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلے اسلامی کو روشن کیا جائے دلائل سائنس کو مردود پامال کر دیا جائے جا بجا سائنس کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو سائنس کا ابطال و اسقاط ہو یوں کابو میں آئے گی اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدان کو بعد نہ تعالی دشوار نہیں یعنی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے سائنس کا انکار نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ سائنس کو اس طرح قابو میں کیا جا سکتا ہے کہ جتنے نظریات اور عقائد سائنس کے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو اس پر قرآن و حدیث سے دلائل دے کر ان غلط نظریات کو جو ہے زنجیر پہنا دی جائے تو اس طرح سائنس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے یعنی ایک بڑے مزے کی بات ارشاد فرمائی تو اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی شان پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج سکھر ابن حضرت مفتی محمد مظہر اللہ مجددی مجدی بندی اعلی حضرت کے فکری انداز کے سلسلے میں اپنی تعلیف حیات امام احمد رضا خاں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا بریلوی نے جس انداز فکر کی نشاندہی کی ہے اگر اس کو اپنا لیا جائے تو آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جدید افطار و خیالات سے اتنے مرعوب اور اسلامی فکر و خیال سے اتنے بیگانہ نظر نہ آتے بلکہ راکم کا تو یہ خیال ہے کہ خود سائنس دان قرآن سے روشنی حاصل کرتے جہاں وہ آج پہنچے ہیں صدیوں قبل پہنچ چکے ہوتے اللہ طور پر کیا تبصرہ فرمایا ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ قرآن کے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے بھی ماہر تھے چنانچہ آپ نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس بات کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ آیت جس موضوع کو بیان کر رہی ہے اسی علم کی اصطلاع میں اس کا ترجمہ فرمایا ہے اس سے ان کے علوم قرآن کی گہرائی اور گہرائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے دوسری جانب ان کے ہم اثر یا ماں قبل اور نہ ہی ان کے بعد کے مترجمین قرآن نے اس بات کا خیال رکھا اس لحاظ سے مترجمین کے صف میں اعلی حضرت منفرد مترجم قرآن ہے جو موضوع کے اعتبار سے اصطلاح استعمال کرتے ہیں یعنی لفظوں کا چناؤ اس علم کی اصطلاح میں فرماتے ہیں جو علم اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کو تمام ہی علوم و فنون پر اللہ کی عطا سے قدرت حاصل تھی اس لیے آپ نے اصطلاع ہمیشہ موضوع کے اعتبار سے جو ہے استعمال کی دیگر مترجمین اس معیار کا ترجمہ نہ کر سکے کیونکہ ان میں کوئی بھی سائنسی علوم سے واقف کار نہ تھا مگر اعلی حضرت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ عظیم سائنس دان بھی ہیں لہٰذا آپ کا ترجمہ پڑھ کر جہاں ایک دینی عالم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا وہی علوم اقلی کا ماہر بھی اعلیٰ حضرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور وہ یہ جان کر خوش ہوتا ہے کہ سائنسی قانون جو آج پیش کیے جا رہے ہیں ہمارا قرآن چودہ سو سال قبل پیش کر چکا ہے مثلا مثالیں بھی دیجیے ہم خالی باتیں نہیں کریں گے مثالیں بھی دے رہے ہیں ہر بات پر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان زمین کے کناروں سے نکل کر فضاؤں کو چیرتا ہوا چاند پر قدم رکھنے کے قابل ہو گیا بڑی بڑی مشہور بات ہے نا کہ نیل آر وسٹرانگ اور بھی پتہ نہیں کوئی دو چار اور بھی ٹرانگ ٹرانگ سے چاند پر پہنچ گئے سنا ہے نا آپ نے درسی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا عام سی بات ہے یہ کہ یہ لوگ چاند پر پہنچ گئے اب اس حقیقت کے لیے دو باتیں قرآن سے مطلوب ہیں پہلی یہ کہ کیا انسان زمین کے کناروں یعنی حدود سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں اور باہر نکلنے والا کافر ہو ہوگا یا مسلمان ہو گا بھئی یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوں گے نہیں ہوتے تو میرے کہنے سے ہو گئے ذہنوں میں آگئے گئے نا یہ دو سوال کہ کوئی انسان کیا زمین کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے اور اگر نکل جائے تو مسلمان رہے گا یا کافر رہے گا دوسری بات یہ کہ آیا انسان چاند یا دوسرے سیاروں پر پہنچ سکتا ہے یا نہیں ان دونوں سوالوں کا جواب پرانے کریم میں سوائے اعلی حضرت کے ترجمے کے اور کسی ترجمے مترجم کے ہاں نہیں ملتا یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کو ان سب سوالات کا جوابات مل جائے گا لیکن اگر کسی اور کا ترجمہ پڑھ جائیں گے تو ان سوالات کے جوابات آپ کو نہیں ملیں گے سورائے رحمان کون سے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں میں سپارے میں ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر تینتیس یہ بھی لکھ لیجئے سورہ رحمان کی آیت نمبر تینتیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یا معشار معلّی والانسی ان استطعتم ان ور من اقطار تنظو والارض ان لا الا بسلطان ترجمہ تنز المان اعلی حضرت کا ترجمہ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 انستا تم اگر تم سے ہو سکے ان تن فضو سما واطی ورد فن کہ کے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ فن فضو تو نکل جاؤ لا فضونا جہاں نکل کر جاؤ گے اللہ بسلتا ہے اللہ اکبر اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ زمین کے کناروں سے نکلنا آسان تو نہیں مگر اگر نکل بھی جائیں تو سلطنت اسی کی رہے گی یعنی وہ اس زمین کا بھی خدا ہے اور جس جگہ بھی انسان چلا جائے وہاں اسی کی خدائی ہے آپ نے لا تن الا اللہ ب سلطان کا ترجمہ فرمایا کہ جہاں نکل جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے اور این سائنٹیفک ترجمہ ہے کیونکہ اس میں کوششوں کے بعد زمین کے کناروں سے نکلنے کا اشارہ موجود ہے کہ انسان ترقی کر کے اس دور میں داخل ہوگا کہ جب وہ زمین کے کنارے کناروں سے نکل سکے گا یاد جی میں پہنچی ہے تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ انسان زمین کی حدود سے نکل سکتا ہے زمین کی حدود سے انسان نکل جائے گا اللہ اکبر کبیرہ تو نکلنے کا اشارہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ انسان ترقی کر کے اس دور میں داخل ہوگا کہ جب وہ زمین کے کناروں سے نکل سکے گا اور آج ہزاروں لاکھوں آدمی فضائی سفر کرتے ہیں زمین سے تیس ہزار سے چالیس ہزار فٹ بلندی پر پہنچ جاتے ہیں انسان نے جہاز کے سو دور کی سیر کر سکتے ہیں اسی میں ایک راکٹ ابالو نام کا چاند پر بھی گیا اور اب ان چاند سے بھی دور مریخ کی طرف ہے جو زمین کے کناروں سے کروڑوں میل دور ہے زمین کے کناروں سے نکلنا ناممکن ہوتا تو کسی طرح کوئی بھی انسان ہزاروں کوئی بھی انسان ہزار کوشش کے باوجود نہیں نکل پاتا اور اگر یہ قرآنی قانون حتمی ہوتا کہ تم زمین کے کناروں سے نہ نکل سکتا کیونکہ یہ بھی ترجمہ بعض لوگوں نے کر دیا ہے اگر یہ قانون حتمی ہوتا کہ تم زمین کے کیے تو قانون خداوندی کے خلاف انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا تھا مگر قرآن اشارتن بتا رہا ہے کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اس نقطے کو جب قرآن میں تلاش کیا تو قرآن نے جواب دیا کہ جہاں نکل کر جاؤ گی اسی کی سلفنت ہے جبکہ دیگر مترجمین کے ترجموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا زمین کے کناروں سے نکلنا ناممکن ہے جی ہاں میں حوالے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کو جو ہے یہ بطان کر دیا کہ مطلب قرآن کریم کی ستائیسویں بارے میں سورہ رحمان کی یہ آیت نمبر تینتیس ہے اب اس میں جو ارشاد خدا بندی ہے لا فضون الا بسلطان جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے اعلی حضرت کا ترجمہ تو اب اس کا ترجمہ شاہ رفیع نے کیا نہ پیٹھ جاؤ گے تم مگر غلبے کے کوئی سمجھ نہیں آئے گی اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے اور زور ہے ہی نہیں یعنی تم نکل نہیں سکتے فتح محمد جلندری نے ترجمہ کیا اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں پتہ نہیں کس پہ زور لگا رہے ہیں ڈپٹی نظیر احمد نے ترجمہ کیا مگر کچھ ایسا ہی زور ہو تو نکلو مرزا بشیر الدین نے جو ہے وہ ترجمہ کیا تم دلیل کے بغیر ہرگز نہیں نکل سکتے مولوی فرمان علی نے کیا تم بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے مولوی مودودی نے کیا نہیں بھاگ سکتے اس کے لئے بڑا زور چاہیے کیونکہ یہ نہیں آگ سکتے اس کے لئے بڑا زور چاہیے مجھے بتائیے کہاں اعلی حضرت کے ترجمے اور کہاں یہ تراجم یہ تقابلی جائزہ بھی ہو گیا اسی طرح دوسرے سوال کا جواب کہ آیا انسان زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر قدم رکھ سکتا ہے یا نہیں اس جواب کی گنجائش بھی صرف اعلی حضرت رحمت اللہ تعلی کے ترجمے میں ہی نظر آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جی ہاں ایسا ہی ہے اگرچہ ان کے زمانے میں انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا اگرچہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا مگر اگر انسان کی ترقی کی دوڑ کو انہوں نے دیکھ لیا تھا اور قرآن کو بھی انہوں نے بغور سمجھا اور قرآن کریم سے اس مسئلے کا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ استمبا اعلی حضرت نے استمبا فرمایا اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آئسے بھی پیش کرتا ہوں کہ مطلب انسان زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر قدم رکھ سکتا ہے یا نہیں یہ سورہ انشق ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں تاکہ ہماری بات سند رہے اور ویسے بھی اعظم بھائی میرا خیال ہے ریکارڈنگ کر ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ بیان بھی ریکارڈ رہے گا یہ آپ میں سے جو چاہے بعد میں اس کو سنیں بھی سور ان شق ہے یہ تیسواں سپارہ ہے آیت نمبر اٹھارہ اور بیس آیت نمبر اٹھارہ انیس بیس تین آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ول قماری تسک ترجمہ کنزل ایمان اور چاند کی جب پورا ہو لر کب نہ تبکن ان ضرور تم منزل ب منزل چڑھو گے فما لاہم لا مین تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اللہ اک دیکھیے جس اللہ تعالی نے لطر کبن تبکن ان طبق کا ترجمہ منزل ب منزل چڑھنا فرما کر یہ بتایا کہ انسان جب فضاؤں کو چیرتا ہوا باہر نکلے گا تو ضرور اس کی کوئی دوسری منزل ہوگی اور سورت کی اٹھارہویں آیت یہ بھی اشارہ کر رہی ہے کہ وہ منزل چاند ہوگی بول قوم عزت اور چاند کی جب پورا ہو یہ اشارہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ جائے گا آ ہا اور ممکن ہے کہ منزل منزل انسان چڑھتا ہی چلا جائے بیسویں آیت یہ بھی اشارہ کر رہی ہے یہ بیسویں آیت کیا تھی سمالون لا لا تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے یہ اشارہ کر رہی ہے اعلی حضرت کا ترجمہ کہ یہ انسان جو چاند یا کسی اور سیارے پر قدم رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا کا فر ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ اکبر اور دنیا گواہ ہے کہ چاند پر پہلا قدم رکھنے والا والے سائز دونوں امریکی خلاب ایڈ مسلمان نہیں تھے اب اگر قرآن یہ بات بتانے سے قاصر رہے کہ آیا انسان کسی دوسرے سیارے پر قدم رکھے گا یا نہیں اور انسان قدم رکھ لے تو اتنی بڑی ترقی اگر قرآن نہ بتا سکے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ درست نہیں رہے ہر شے کی تفصیل موجود ہے لہذا یہ ضروری ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خاص کر آج کل کے دور میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر دسترخ بھی ضروری ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لفظوں کا چناؤ کر کے جہاں مذہبی اور دینی قانون کی پابندی کی ہے تو دوسری طرف دیگر علوم و فنون کی معلومات کی بھی بڑی نفے تلے لفظوں میں ترجمانی فرمائی ہے اب اسی آیت کا ترجمہ دو دیگر مترجمین کرتے ہیں اس سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آیت انسان کی ترقی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اب چند دیگر بھی آپ ترجمے سن لیں میں نام بھی لے رہا ہوں شاید ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے دوبارہ بھی غور سے سن کر ہر ایک کے ترجموں کو خود بھی دیکھ لیجیے گا اور مت مترجمین کے ترجمے بھی مل جاتے ہیں یہ جو آئے ہے لتر کا ممنا تبکن اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا ضرور تم منزل ب منزل چڑھو گے شاہ رفیع الدین دہلوی نے ترجمہ کیا البتہ سوار ہو گئے تم ایک حالت پر ایک حالت سے کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کو پہنچنا ہے فتح محمد جلندری نے کیا کہ تم درجہ بدرجہ پر چڑھو گے ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمہ کیا کہ تم لوگ کسی طرح درجہ دین نے ترجمہ کیا تم ضرور درجہ بدرجہ ان حالتوں کو پہنچو گے فرمان علی صاحب نے ترجمہ کیا کہ تم لوگ ضرور ایک سختی کے بعد دوسری سختی میں پھنسو گے اور مؤدودی نے ترجمہ کیا کہ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے سارے گزار رہے ہیں لیکن کیا ترجمہ کر رہے ہیں فکری نظر دیکھیے تدبر و تفکر دیکھیے سائنس کا حسین امتزاج دیکھیے مستقبل کی پیشن گوئیاں قرآن سے بیان کرنے کے لیے علم اعلی حضرت چاہیے آج دنیا کو اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے اور اعلی حضرت رحمت اللہ رات کی کتب سبحان اللہ ان تراجوں دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے چالے جیسا متبحر عالم اور کوئی نہیں بات آپ میں بھی وہی کی مگر الفاظ کے چناؤ میں معلومات کے ساتھ ساتھ سائنسی پہلو حضرت کی اس ادب سے بھی ملاحدہ کیجیے آپ نقطۂ چاند پر پہنچنے کا ذکر ان تبک ضرور منزل بمنڈڑی یعنی چاند تک پھر اوپر کی منزلوں ایل کیا کہ چاند پر پہنچنے کے بعد دنیا مریض کی طرف جا رہی ہے راکٹ بھی بنا لیے گئے نہ جانے کہاں کہاں لوگ چلے گئے لا فمالون تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے یعنی کافر لوگ پہنچیں گے خلا میں آج دیکھیے چاند پر پہنچنے والے کافی رکھے کتنی باتیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے واضح ہو رہی ہیں سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور یہ عشق رسول سے ہوگا بغض کی اینک لگا کر پڑو گے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آ جاتا ہے بخار پر آتی نہیں بخاری انہیں بخار ضرور چڑھ جاتا ہے پر بخاری نہیں آتی اللہ اکبر کبیرہ علم ریاضیات کے ارآب کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اعلی جلالہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اس کے بھی حوالے اگر آپ چاہیں تو نوٹ فرما لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے بڑے کام آئیں گے سورہ ناز آپ تیسواں سپارہ ہے ٹھیک ہے تیسواں سپارہ ہے اور یہ سورہ آئے نازی آت ہے اور آیت نمبر ہے اس کی پیس آیت نمبر پیس میرا رب ارشاد فرماتا ہے ول اردا با دا ترجمہ کا درجمہ کنزلیمان اور اس کے بعد زمین پھیلائی اس کے بعد زمین پھیلائی دیکھیے دیگر تمام اردو مترجمین نے لفظ بہا ہا کے معنی پھیلنے کے بجائے جماؤ کیے ہیں جبکہ پھیلنا اور جمانا دو مختلف مفہوم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اعلی حضرت نے فرمایا کہ زمین پھیلائی جبکہ باقیوں نے ترجمہ کیا جمائی اب پھیلانا اور جمانا دونوں الگ الگ مفہوم ہیں جمانے سے جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کوئی کوئی چیز تہ بتے ایک کے اوپر جم رہی ہو اور پھیلنے کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز کا حجم بڑھ رہا ہو ان میں اردیات زمین کے متعلق یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ زمین جب سے وجود میں آئی ہے برابر پھیل یہ اب اس طرح جاری ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے سمندروں بلکہ بحرے ہند بہرے اوکیانوس وغیرہ میں بیچوں بیچ پانچ تہ میل گہری سمندری خندکیں پائی جاتی ہیں یہ کنڈکیں ہزاروں میل لمبی ہیں اور ان خندقوں سے ہر وقت گرم گرم پگلا ہوا لاوا نکل رہا ہے اور اوپر آنے کے لیے جو ہے وہ اوپر آنے کے بعد یہ دونوں جائیں خندہ ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور جب نیا لاوا نکلتا ہے اور جب نیا لاوا ہے نکلتا ہے تو پہلے سے جمع شدہ تہ دائیں بائیں جانب سرکتی ہے اس کے سرکنے سے اگلی تہ سکتی ہے اور یوں پورا خشک بر آزم بھی سرکتا ہے اور سمندر پیچھے چلا جاتا ہے زمین ملد ہو جاتی ہے یہ عمل اگرچہ بہت آہستہ ہوتا ہے لیکن برابر جاری رہتا ہے زمین برابر اس پھیلاؤ کی وجہ سے اٹھ بھی رہی ہے اور اس پھیلاؤ کی رفتار مختلف بر اعظموں میں مختلف ہے کوئی بر اعظم تین سینٹی میٹر ہر سال اوپر اٹھ جاتا ہے کوئی چار سینٹی میٹر اور بر اعظم ایشیا کا بر صغیر پاکو ہند کا حصہ تین اشاریہ پانچ سینٹی میٹر ہر سال اوپر اٹھ جاتا ہے جبکہ بحر عرب برابر پیچھے ہٹ رہا ہے اس قدرتی عمل سے زمین برابر پھیلا رہی ہے اللہ نے زمین کے اس پھیلاؤ کا ذکر سورہ نازعات کی تیسری آیت میں کیا اور اعلیٰ حضرت نے قدرت کے اس عمل کو سمندر کی چھ میل نیچے تہ میں دیکھ لیا اور اسی عمل کو علم اردیات کی اصطلاح میں بیان, بیان کر دیا کہ اس کے بعد زمین پھیلائی یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور زمین کے پھیلنے کے اس عمل کو صرف اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا سائنسدان ہی دیکھ سکا کیونکہ ظاہری لفظوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا باطل بھی سمجھتے ہیں جبکہ اردو زبان کے تمام مترجمین جن کی تعداد سو کے بھی لگ بھگ ہے کوئی بھی مترجم آیات کا ترجمہ آیت میں موجود علم کی اصطلاح کے مطابق نہ کر سکا جس علم کے متعلق وہ آیت خود اشارہ کرتی ہے اس علم کے مطابق وہ ترجمہ نہ کر سکے مترجمین قرآن میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ واحد مترجم ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن میں علوم و فنون کے تمام زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا اس دعوے کی دلیل میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ جامع الکتاب قرآن کے جامع العلوم عالم و نقطہ داں ہیں سبحان اللہ دیکھیے درم علم اردیات میں ایم سی ہے اور گزشتہ پندرہ سال سے جامعہ کراچی کے شعبۂ اردیات میں یہ شخص تدریسی خدمت انجام دے رہا ہے اس لیے میری نظر جب ترجمہ قرآن پر پڑتی ہے تو میں ان آیات میں وہ قانون تلاش کرتا ہوں جو زمین کی پیدائش اور اس کے ارتقاء سے تعلق رکھتے ہیں مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ کسی ترجمے میں مجھے اس علم کے متعلق خصوصا اور دیگر علوم سے متعلق عموما ایسی اصطلاحات نہیں ملتی جو قرآنی آیات کی حکمت پر روشنی ڈالیں مثلا علم ارضیات میں یہ قانون عام ہے کہ زمین جب پیدا کی گئی تو یہ آگ کا گولا تھی اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی ٹھنڈے ہونے کے دوران یہ برابر ہچکولے کھاتی ہی یعنی اس میں تھر تھراہٹ تھی زمین کو کرار نہ تھا اس کے ساتھ زمین کے اوپر پہاڑ بننا شروع ہوئے زمین اگر کے اوپر سے ٹھنڈی ہو گئی لیکن اس کے اندر گرم لاوا مائع کی شکل میں موجود رہا پہاڑ جو سمندر کے اندر اور سمندر کے باہر بھی موجود ہیں اسی گرم لاوے کے اوپر لنگر انداز ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سمندری جہاز سمندر میں لنگر انداز ہوتا ہے اور جہاز کے لنگر جہا جہاز کے لنگر جہاز کو جنبش سے روکتے ہیں اللہ تعالی کی قدرت نے پہاڑوں کے لنگر ڈال کر زمین کی تھر تھراہٹ اور اس کی جنبش کو روکے رکھا ہے الحمد للہ الحمدللہ الحمد یہی وجہ ہے کہ زمین ہم کو ساکن محسوس ہوتی ہے جب کہیں اس قدرتی لنگر میں فرق آتا ہے اس کا توازن بگڑتا ہے تو ان مقامات پر زلزلے آ جاتے ہیں ان مقامات پر جو ہے وہ زلزلے آ جاتے ہیں اور بعض وقت آتش فشاں ابلنے لگتا ہے کیونکہ ان پہاڑوں کے نیچے ہر جگہ آتش فشاں یا لاوا موجود ہے کہیں اس کی گہرائی چند میل ہے اور کہیں ہزاروں فٹ ہے مگر سخت زمین کے نیچے لاوا ہی لابا ہے زلزلے کو جو کیفیت ہم کو چند فعاد کے لیے نظر آتی یا محسوس ہوتی ہے زمین کے پیدائش کے وقت پوری زمین اسی طرح ہلتی تھی اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو اللہ تبارک کا تعالی جلا جلالہ نے پہاڑ بنا کر اس سے لنگر اندازی کرائی اور زمین میں سکوت پیدا کیا اس سارے علم کو علم اردیات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ پاک کلام نے اس علم کو بھی بیان فرمایا ہے سبحان اللہ کئی انداز میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے اور پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ بھی اسی انداز سے فرمایا ہے کہ جو منشائے قرآن ہے جو منشائے خداوندی ہے لیکن متعدد مترجم نے قرآن کی آیات کا لفظی لغوی ترجمہ تو بے شک کیا لیکن ان آیات کے پیچھے جو علم کا سمندر ہے اس کو سمجھنے سے وہ قاصر نظر آتے ہیں وہ ان کی نظر عام مترجمین کی جو ہے ان چیزوں کی طرف نہ جا سکی اور ان کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکی اللہ اکبر لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے مترجم ظاہری الفاظوں کی عکاسی کرتے ہیں لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس باطنی عمل کو سمجھتے ہوئے لفظوں کا چناؤ کر کے اس علم کی بھی عکاسی کرتے ہیں جس علم کے لیے وہ آئے دہی کر رہی ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ ایک مثال اور دیتا ہوں تو آ جائیے ایک اور مثال پر نوٹ فرمائیں جی سورہ امبیا اس سے متعلق ابھی آپ نے مکمل درس قرآن بھی سنا پچھلے دنوں میں سورت الانبیاء امبیا سترواں سپارہ اور آیت نمبر اکتیس ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آیت نمبر اکتیس سترواں سپارہ سورت المبیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وجا اللہ فل اردی روا سیا ان وجا اللہ فیحا فن سب اللہ ترجمہ تنز المان اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کام پہ اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبھی اس کا ترجمہ محب الحسن نے کیا کہ رکھ ہاری فوج کبھی ان کو لے کر جک پڑے شاہ ابد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا کہ رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کبھی ان کو لے کر جھک پڑے سید احمد حسن بل نے ترجمہ کیا کہ ہم نے زمین پر باری پہاڑ اس لیے رکھ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے اور جھکنے نہ لگے ابو کلام آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ بنا دیے کہ ایک طرف ان کے ساتھ جھکنا پڑے محمد میمن دونا گڈی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے مقبول احمد دےوی نے ترجمہ کیا کہ زمین میں ہم نے باری باری پہاڑ قائم کر دیے کہ کہیں ان کو لے کر جھک نہ جائے مولوی فیروز الدین نے ترجمہ کیا کہ بنا دیے ہم نے زمین میں مضموط پہاڑ کہ کہیں دھکنا پڑے ان کو لے کر تو دیکھیے ان تمام ترجمین کے ترجموں سے وہ عمل کری واضح نہیں ہوتا کہ پہاڑ کس طرح قائم ہے اور زمین کا سکوت کس طرح قائم ہے لیکن اعلی حضرت کا ترجمہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں فرمایا اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کامپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں کہ کہیں وہ رہ پائیں اللہ اکبر یاد رکھیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکری گہرائی ہے کہ انہوں نے دو لفظوں کے استعمال سے جو قدرتی عمل ہوا اس کو پیش کر دیا کہ پہاڑ ضرور جمائے گئے ہیں یعنی یہ لنگر امداد ہیں اور یہ کھلی حقیقت ہے کیونکہ علم اردیات سے تعلق رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ کس طرح قائم ہیں آیت کے دوسرے حصے کے ترجموں سے جو بات دیگر تراجم سے حاصل ہوئی وہ یہ کہ زمین لوگوں کے بوجھ سے چونکہ دن ادھر جھک جاتی ہے اس لیے پہاڑوں زمین انسان کی پیدائش سے پہلے قرار پا چکی تھی یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام بحثیت انسان دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے یہ زمین قطعی سکوت میں تھی اور اگر انسانوں کے بوجھ سے زمین ہلتی جلتی تو آج اس کو ضرور ہلتے رہنا چاہیے تھا کیونکہ روزانہ ہزاروں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں جاتے ہیں صرف پاکستان کی مثال لے لیں یہ لاکھوں مربع میل کے اس علاقے میں صرف کراچی کی آبادی ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ ہے جو چند مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے جبکہ بلوچستان جو ہزاروں میل میں پھیلا ہے اس کی آبادی کتنی ہے تو پھر کراچی کو لوگوں کے بوجھ سے دب جانا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ انسانوں کا بوجھ ہوتا ہی کیا ہے کہ جو زمین کے توازن کو تبدیل کر سکے دوسری بات یہ نشین رہے کہ اس کائنات میں سب سے آخری مخلوق جو پیدا کی گئی وہ انسان ہے <سؤال> اور انسان تمام مخلوقات کا <سؤال> پیدا کیا جب سب کچھ اس کی خاطر پیدا کر لیا گیا لہذا یہ بات درست نہیں کہ انسان کے بوجھ سے زمین ادھر ادھر جھک سکتی ہے جیسا کہ بعض مترجمین نے ترجمہ کر دیا بلکہ آئے کا مخہون یہ ہے کہ پہاڑوں کے لنگر اس لیے ڈالے ہیں کہ زمین ان لنگر کے بغیر ادھر ادھر جھک سکتی تھی جی اس لیے انسان کی پیدائش سے قبل اس کو قرار دیا گیا انسان کو تو اس وقت دے جب یہ زمین اس کے لیے بچھونا بنا دی گئی ان امثال کے بعد یہ بات قطعی واضح ہو گئی کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن تمام اردو تراجن سے زیادہ بہتر اور سائنٹفک توجیہات کے مطابق ہے یہاں موقع نہیں ورنہ دیگر علوم و فنون سے متعلق بھی آیات کا موازنہ پیش کیا جا سکتا تمام شواہد اور دلائل اس بات کے مظہر ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسلمان سائنسدانوں میں ان چند ہستیوں میں شامل ہیں جن کو دینی اور سائنسی دونوں علوم کا مجدد تسلیم کیا جاتا ہے مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مذہبی علوم کے مجدد ہیں وہاں وہ فلسفہ اخلاق نفسیات جیسے علوم و فنون کے بھی مجدد مانے جاتے ہیں اسی طرح امام راضی البیرونی ابن سینا ابن خلدون وغیرہ انہی جیسی نادغہ روزگار ہستیوں میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے تاریخ میں ہزاروں مسلمان سائنسدان علوم اقلیہ کے امام تسلیم کیے گئے چند افراد کے سوا ان میں امام علوم نقلیاں کم ہیں اگر کہ ہر کوئی قرآن و حدیث سے استفادہ ضرور کرتا کیونکہ یہ ہی ان کا اول ماخذ تھا لیکن ان علوم پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسی دسترس بہت کم کو حاصل تھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو دنیا اسلام کا مجدد دین و ملت تسلیم کیا گیا ہے مگر علومِ اقلیہ کے بھی اکثر فنون میں مجدد نظر آتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ ستر سے زیادہ مختلف علوم و فنون پر آپ کے تحقیقی رسائل یادگار ہیں جو آپ کو ایک عظیم مسلمان سائنسدان ثابت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ مطلب یہ بندہ تحقیق بندہ حقیق اس دعوے میں غلط نہیں کہ آپ مجدد دین و ملت اور مجدد علوم جدیدہ ہیں کاش کہ ان کی تمام تصنیفات عام فہم زبان میں دنیا کے سامنے ان کی زبانوں میں پیش کی جاتی تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کی ہر تحقیقی تصنیف نوبل انعام کی مستحق قرار پاتی اس دعوے کی تائید سرزیاءدین کے قول سے ہوتی ہے اپنے ملک میں معقولات کا جب اتنا بڑا ایکسپرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو کچھ سیکھا وقت ضائع کیا یہ سرزیاءدین احمد نے کہا مہنامہ تجلیات خطبہ صدارت یوم رضا تیرہ سو انسی ہجری ناگپور میں کہ اپنے ملک میں معقولات کا جب اتنا بڑا ایکسپرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو کچھ سیکھا وقت ضائع کیا اللہ اکبر گمیر مفتی برہان الحق جبل پوری تلمیز وقت اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے خاص رفیق کار اپنے مشاہدات میں ڈاکٹر سرزیاءدین کا اعلی حضرت سے متعلق خود سنا ہوا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اتنا زبردست محقط عالم اس وقت ان کے سوا شاید ہی ہو اللہ نے ایسا علم دیا کہ عقل حیران ہے دینی مذہبی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی عقلیدت جبر و مقابلہ توقیت حیت وغیرہ میں اتنی زبردست قابلیت اور مہارت حاصل ہے کہ میری عقل جس ریاضی کے مسئلے کو ہفتوں غور و فکر کے بعد بھی حل نہ کر سکی اعلی حضرت نے چند منٹ میں بغیر کتابوں کی مدد کے حل کر کے رکھ دیا صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے علا حضرت رحمت اللہ علیہ کی علمی کابشوں پر جب حکیم محمد سعید جیسے شخص کی نظر پڑی تو موجودہ دور کے علم طب کے ماہر نے اپنے ایک پیغام میں یہ تاثر لکھا حکیم محمد سعید نے لکھا کہ گزشتہ نصف صدی میں طبقۂ علما میں جو جامع شخصیات ظہور میں آئی ہیں ان میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت ممتاز ہے ان کی علمی دینی اور ملی خدمات کا دائرہ وسیع ہے تفقہ اور دینی علوم میں فاضل بریلوی کی مہارت کے ساتھ سائنس اور طب کے علوم میں بھی ان کی بصیرت علماء سلف کی اس دن و فکر کی نمائندگی کرتی ہے جس میں دینی و دنیاوی علوم تفریق نہ تھی ان کی شخصیت کا یہ پہلو اثر حاضر کے علماء اور دانشگاہوں کے معلمین دونوں کو دعوت فکر و مطالعہ دیتا ہے ان کی تصانیف ہمارے لیے بیش مہا ورثے کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے تحقیقی مطالعے سے علوم و فنون کے بہت سے گوشے سامنے آ سکتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مغربی دنیا میں بھی متعارف ہو چکے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے علمی ورثے کو جلد سے جلد متعارف کرایا جائے مجھے یقین ہے کہ مغربی دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی جب ان کو تمام علوم و فنون کے اندر نئے اور حقیقت پر مبنی خیالات ملیں گے نئے مشاہدات اور زاویوں سے متعارف ہوں گے اور بعید نہیں کہ تاریخ میں بحثیت مسلمان سائنسدان امام احمد رضا خان دیگر مسلمان سائنسدانوں کی طرح اپنی وسعت علمی کے باعث منفرد مقام کے مستحق مجدد علوم جدیدہ قرار پائیں مغربی دنیا میں کئی ریسرچ اسکالر اعلی حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت اور ان کی تصانیف پر تحقیق فرما چکے ہیں انہی میں ایک مستشرق پروفیسر ڈاکٹر جے جی ایم ایس بریان بھی ہے جو لیڈن یونیورسٹی ہال ہے ان کے شوبہ علوم اسلامیہ میں ایک ہے اور پچھلے دس سال سے اعلی حضرت کی مطبوعات بالخصور سطاور زبیہ کا مطالعہ کر رہا ہے اور اپنے ایک خط بنام پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود اعلیٰ حضرت کے متعلق ان الفاظ میں اظہار میں وہ ایک عظیم محقق اور فاضل تھے میں نے ان کے فتح پڑھے تو میں ان کے وسعت مطالعہ سے بے حد متاثر ہوا آپ کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ احمد رضا کو مغرب میں جانا پہچاننا چاہیے اور ان کی پذیر ہونی چاہیے اور ایک اور خط میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف پر جتنا زیادہ مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ ان کی کثرت و دلائل و شواہد سے متاثر ہو جاتا ہوں وہ اپنے موضوعات پر کامل عبور رکھتا ہے کامل عبور رکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرا ہا ہاں ہاں بلکہ یہاں تک لکھا گیا نہایت حیرت ہے کہ اب تک مغربی مستشرک دانشوروں نے بر صغیر کے اس عظیم امام کو اپنی تحقیق و تصنیف میں افسوسناک حد تک نظر انداز کیا ہے اللہ اکبر اور آخر میں حکیم محمد سعید چیئرمین ہمدرد ٹرسٹ کے خیالات پر میں اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ احکام کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے سائنس و طب کے تمام وسائل سے کام لیتے ہیں اور اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ کسی لفظ کی معنویت کی تحقیق کے لیے کن علمی مساجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس لیے ان کے فتوا میں بہت سے علوم کے نکات ملتے ہیں مگر طب اور اس علم کے دیگر شعبے مثلا کیمیا اور علم الاحجار کو تقدم حاصل ہے اور جس وسعت کے ساتھ اس علم کے حوالے ان کے ہاں ملتے ہیں ان سے ان کی دقت نظر اور طبی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے وہ اپنی تحریروں میں صرف ایک مفتی نہیں بلکہ محقق طبیب بھی معلوم ہوتے ہیں ان کے اس تحقیقی اسلوب و معیار سے دین و طب سائنس کے باہم تعلق کی بھی خوب وضاحت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اللہ حضرت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین قرآن سائنس اور امام احمد رضا خان فاضل برندگی رحمت اللہ علیہ کے موضوع پر یہ جو ہم نے ایک تحقیقی بیان کیا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امید ہے کہ ان اللہ رب العزت اگر اخلاص شامل حال رہا ہوگا تو یقیناً میرے رب کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول ہوئی ہوگی اللہ تعالی صدقے اس کے جو جس میں اخلاص م. ہے اس کو قبول فرمائے میرا بیان فرمائے اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تربت پر خرب خرب خرب با کھرب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے علم لدنی کے صدقے علم کی چند چھینٹے رب کریم نصیب فرمائے اور جو عشق رسول اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے بھی ایک چھینٹا ہم گناہ سیاہکاروں کو نصیب ہو جائے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے وما علینا ان لل بلاغ المبین اللہ اکبر تو الحمد للہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا یہ بیان ہے اللہ تعالی قبول فرمائے ہم نے کل بھی ارض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پر تقریباً اس طرح کے چالیس بیانات ہم نے تیار کیے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ نہ اتنا لمبا یہ روم ہے نہ اتنا وقت ہے کہ ان تمام کو بیانات کیا جا سکے ہیں کل دو بیانات ہم نے کیے تھے اعلی حضرت کی عالمی حیثیت اور اعلی حضرت کا قلمی جہاد اور آج قرآن سائنس اور اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے موضوع پر ایک بڑا تحقیقی مطلب جو ہے مقالہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور اس میں جو قرآن کریم کی چند آیات مطلب جو ہے ہم نے پیش کی ہیں یہ عام طور پر وہ قرآن کی آیات ہیں جن کو بیانات نہیں کیا جاتا یعنی تقابلی جائزے کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جاتا ان کو سائنسی اور طبی حوالے سے ہم نے پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس روم کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ تمام کی حاضری کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے آمین اگرچہ بیانات تو بہت ہیں لیکن چند ایک بیانات انتہائی ضروری ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنے چاہیے اب جیسا کہ ان تین بیانات کے علاوہ مطلب اعلی حضرت کا عشق رسول یہ اس موضوع پر بھی بحان کی ترکیب ہو تو کیا ہی بات ہے مدینے کی اس میں اعلی حضرت کی شاعری جو ہے نا اس پر مطلب گفتگو ہوگی اور پھر جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اعلی حضرت پر تقریباً ڈیڑھ سو اعتراضات جو کہ بد مذہبوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو جمع کیا ہے اور ان کے جوابات بھی الحمدللہ للہ کیے ہیں تو اب ڈیڑھ سو ظاہر اعتراضات تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اتنا وقت نہیں ہوتا اور ڈیڑھ گھنٹہ بیان کر کے بھی ظاہر ہے ہماری خود بھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ طبیعت ہوتی ہے کچھ دیر آرام کیا جائے مسلسل بولنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء تعالی کوشش کر کے ہم چند ایک اعتراضات تیس پینتیس یا چالیس اعتراضات جو کہ بڑے بڑے مشہور ہیں ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کل بیان کریں گے پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے نو بجے کے آس پاس انشاءاللہ شاء تعالی تو کل جو ساڑھے نو بجے بیان شروع ہوگا نا اس کا آپ آب موضوع ابھی سے مطلب جو ہے وہ مطلب یہ ذہن نشنی کر لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ پر جو اعتراضات بدعقیدہ لوگ کرتے ہیں ان میں سے چند اعتراضات کے جوابات ٹھیک ہے کل پاکستان کے وقت کے مطابق باقی دیگر علماء بھی ظاہر ہے تشریف لاتے ہی ہوں گے ان وہ بھی بیانت فرما رہے ہوں گے سوالات کے جوابات بھی الحمدللہ دے رہے ہوں گے تو ان کی بھی برکتیں ماشاءاللہ ہیں ہم تو بہرحال انتہائی ناقص ذہن ہیں اور کچھ بھی نہیں مطلب ہم کے حضرت جیسی شخصیت پر کچھ حرض کر سکیں لیکن اللہ رب العزت اپنے علماء حق کے صدقے ہم سب کو جو ہے وہ علم کے موتی بخیرنے کی سمیٹنے کی اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین اللہ آمین تو ابھی ناشری شرف فرما دیں انشاءاللہ رب اللہ العزت پھر تقریباً چند منٹ باقی رہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ کچھ آپ سے گفتگو ہو جائے گی یا کچھ نہ کچھ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے